اور ہرگز ام میں نہ ہونا جنہیں جن نی اللہ کی آیتیں جھکلائیں کے تو خسارے والوں میں ہو جائے گا